أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغر فيه لعلكم تغلبون فَلَنُنَبِّئَنَّهُم بِالَّذِي كَانُوا يَفْتَرُونَ وَلَلَّذِينَ يَمْنَهُ لَهُمْ أَسْوَأُ الَّذِي كَانُوا يَحْمَدُونَ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ هَذَا غُلْذٌ جَزَاءٌ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَذِنَا لَن نُضِلَّ أضلَّنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نَجْعَلُهُمَا اجْعَلْهُما تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا, ثم استقاموا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا قُل لا تَخافُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي وَجَعَلَكُم فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَسْتَعُونَ نُزُلًا مِّنَ الْغَفُورِ الرَّحِيمِ الحمدللہ للہ والسلام علی رسول اللہ اما بعد آباد سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہمارے تفریحی سلسلے میں سورہ حامی مسجدہ کی تفہیر جاری ہے اور آج انشاءاللہ قائد نمبر چھبیس سے آغاز کریں گے وہ توفیر تو گیا دل اطالعہ آبن الشوان من حمز ہی بنف بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال البین غفرو لا تسمہ رو لحاظ ولغفی لکم تغلبل اور کہا ان لوگوں نے انہوں نے کفر کیا لا بہو مت سنو لہاظل اس قرآن کو ولغفی ہی اور اس میں شور کرو لال لقن طالب تاکہ تم غالے وا جاؤ قرآن پڑھنے والے پر اور اس کی آواز لوگ سن نہ سکیں آپ کے شور کے نیچے وہ آواز دب جائے یہ کفار مکہ نے کہا تھا جو ان کی گمراہی ہے وہ متعدد ہو رہی ہے خود گمراہ تھے اب لوگوں کو بھی تلقین کر رہے ہیں جس کا نتیجہ گمراہی ہوتا ہے کہ قرآن کو مت سنو ان کی جررت کیسے بڑھ گئی پیچھے آپ نے پڑھا بقیز نکم قرآن ہم نے ان کے لیے مقرر کر دیے دوست انہیں جیسے وہ خود خبیز تھے اور دوست بھی خبیز اور وہ ان کو چڑھانے والے ان کی ہر کام کی تاریخ کرنے والے جو کام وہ ان کی ملاقات سے قبل کر چکے تھے ان کو بھی سراہ تھے اور جو کام اب کر رہے تھے ان کو بھی سراہ رہے ہیں خوب ان کو اچھالتے ہیں اٹھاتے ہیں اور تاریخی غلغلے بلند کرتے ہیں تو ان میں پھر اور ضرورت آ گئی اور یہ ان کا ضرورت کا اقدام ہے اور بہت بڑی دسارت ہے کہ ان لوگوں نے کہا اس قرآن کو مت سنو جب یہ قرآن پڑھیں تو شور مچاؤ نبی علیہ السلام جب کوئی وہی اترتی صحابہ کو جمع کرتے ان کو قرآن سناتے یا پھر بعض اوقات نماز میں قرآن بلند آباز سے پڑھتے تو وہ شور مچانے کی نصیحت کرتے اپنے اباشوں کو اپنے جوانوں کو چنانچہ کچھ تالیاں بجاتا کچھ سیکھیں بجاتا اور کوئی طرح طرح کے جملے کستا الغرد ایسا شور پکا کر دیتے کہ قرآن کی آواز کانوں پڑتی ہی نہ یہ در حقیقت ان کا اعتراف شکست ہے وہ جان چکے تھے قرآن کی تاثیر برحق حق ہے یہ کلام اللہ ہے اور اس کو سننے والا یقیناً اس کا گرویدہ ہو جائے گا تو انہوں نے لوگوں کو سننے سے روک دیا منع کر دیا تو اس کو اعتراف شکست ہی کہا جائے گا کہ اگر یہ تاثیر سے خالی ہے بقول آپ کے جادو ہے شہر ہے اور بقول آپ کے شاعرانہ کلام ہے تو ان کو سننے میں کیا حرج ہے مگر اس حقیقت کو جان جو کریں جو قرآن کو سنے گا وہ یقیناً اس کا گرویدہ ہو جائے گا اور یقیناً وہ اسلام قبول کر لے گا یہ کلام الرحمان جس کی تاثیر ان کی محبت کا باعث بنے گی تو برانوں نے قبول کر لیا یہ کتاب حق ہے منزل من اللہ ہے اور بڑی اس میں تاثیر ہے ابو بک صدیق رضی اللہ تعالی نے جب قرآن پڑھا کرتے ہیں بلند آواز سے اور رقیق القلب انسان تھے ان کے دلوں دل میں رقت تھی بڑی نرمی تھی اور قرآن پڑھتے تو روتے عورتیں ان کو دیکھتی بچے ان کو دیکھتے تو انہوں نے اس کا شکوہ کیا اور کہا کہ ہماری عورتیں اور بچے فتنے میں آ جائیں گے قرآن سن کر یہ قرآن کی تاثیر سے واقف تھے ان کا قرآن ان کی آواز سے پڑھنا یہ ہماری خواتین کے لیے بچوں کے لیے باعث سے کتنا ہوگا یہ تعبیر غلط ہے اصل میں یہ کہنا ہی چاہ رہے ہیں کتنی اس میں شدید تاثیر ہے بچے سنیں عورتیں سنیں تو اس کتاب کی گرویدہ بن جائیں ان کے دلوں میں بھی نرم گوشے پیدا ہو جائیں اسلام کو بول کرنے کے لیے یہ انہیں جو قرآنات برے دوست گندے دوست انہیں کے بس بس اتنی ضرورت آ قرآن مت سنو شور کرو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر بالکل اس کے برعکس ارشاد فرمایا یہ تین جملے یہاں پر وقاد اللہ ددین کا فرو لا تسما الحاد القرآن کفارنے کا یہ قرآن مت سنو اس کا اللہ نے جواب دیا بھائی قور القرآن جو قرآن پڑھا جائے سنا کرو کفار نے کہا بلغ رفی شور مچاؤ اللہ نے فرما کہ بان سے تم لگو خاموشی اختیار کرو کارنے کا لال گن تغل تاکہ شور مچا کر تم پڑھنے والے پر غالب آ جاؤ اور اللہ نے فرمایا لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے یعنی تعلق بال موجب رحمت ہے قرآن پڑھنا قرآن سننا رحمت کا موجب ہے فالغز ان کا یہ اقدام جو ہے یہ باتیں ان کی اعتراضی شکست بھی ہے اور یہ اعتراض نہیں ہے کہ یہ قرآن واقعی بڑی مؤثر کتاب اس کو سننے والا اگر دل سے سنے ایمان قبول کیے بغیر نہیں رہ سکتا دیکھئے جب متعمر ہوں نبی اسلام کے صحابی یہ جی جنگ بدر میں جو قیدی تھے کفار کے ان کے فلیہ کے بارے میں مذاکرات کرنے آئے تھے بات کرنے آئے تھے نبی اسلام سے میدان بدر میں اسی دوران مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا رسول اللہ, اللہ سن میٹنگ چھوڑی ہمارا نماز کا ٹائم ہے تو انہیں انتظار کرنا پڑا عباف علیہ وسلم نے نماز کی صفح بنوائیں اور جماعت قائم کی جناب جبیر کا بیان ہے کہ نبی الحمد سورہ توڑ پڑی سورہ توڑ کی تلاوت کی مغرب کی نماز میں کہ ذالک مزیں ایمان وقر قلبی یہ میرے دل میں ایمان کی پہلی دستک تھی آپ نے تلاوت کیا کہ کی ایمان کا جھونکا میرے دل میں داخل ہو کر پیوست ہو گیا ایسی تاثیر ایسا بلیغ اور فصیع کلام کہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا یہ رحمان کا کلام تو ہم نے اسلام قبول کر لی یہ کہتے ہیں کہ پہلے ہم جب مکہ میں تھے تو ہمارے بڑے ہم کو روکتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہ جانا یہ جادوگر یہ شاہر اور یہ مجنون اور یہ شاعر قریب نہ جانا ورنہ تم اس کے سحر کے لپیٹے میں آ جاؤ گے ہم قریب نہیں جاتے تھے ہم نظیر اسلام کو دیکھتے اور دیکھ کر بات بھاگتے مگر آج تو مجبوراً ہمیں وہاں بدر کے میدان میں بیٹھنا پڑا انتظار کرنا پڑا تو آپ نے جماعت کرائی سورہ تور کی تلاوت کی تم نے سورہ تور کیا سنی ہمارے دل کی کا پلٹ گئی دل میں ایک بہار کا ایک لطیف جھونکا آ گیا کھڑکیاں کھل گئی پردے چاک ہو گئے ہم اس کلام کے اور دین کے گرویدہ ہو گئے اسلام قبول کر لیا یہ ہے کفار کے اس قول میں ان کی مسلحت کہ جب بھی اللہ کے نبی قرآن پورے شور مچائے گا تاکہ کوئی سن نہ پائے جو سنے گا وہ اس کی تاثیر سے اثر انداز وہ ضرور قبول کر لے گا اور کس چیز کا نتیجہ ان قرآن سو کا گندے درستوں کا اس قدر انہوں نے ابھارا ان کو اچھالا ان کی تعریفیں کی اور ان کی ضلالتوں کے حوالے سے اتنی تعریفیں کی کہ یہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگے اور اقدام ان کا بڑھ گیا پہلے خود انکار کرتے تھے اب دوسروں کو بھی روکتے کہ ان کے قریب نہ جانا اس قرآن کو نہ سننا اور قرآن پڑھا جائے تو شور کرنا اور شور کرتے تھے کوئی تاریاں میں جا رہا ہے کوئی سیٹیاں میں جا رہا ہے کوئی اشعار پڑھ رہا ایسا شور جو سمجھ نہیں آ رہا تھا یعنی لغف جو ہے یہ باپ لگی یلگا سان یا ہے یا لگا یا لگئی زہرا بھائی ابرے ورنہ بات کرنا ایسا شور جو سمجھنا ہے ملی جلی بات ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے اور اتنا شور بپا ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی تو بے سوچے سمجھے بولتے جاؤ شور مچاتے جاؤ جو بھی موقع ملے آواز کو غالب کرنے کا وہ کرو تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کوئی سن نہ سکے قرآن کو سن نہ سکے تو تمہیں سننے میں کیا اشکال ہے نا تم مانتے ہو یہ کتاب بڑی مؤثر ہے اور تمہارا یہ کتاب اعتراف شکست ہے تم اس بات کو سمجھ چکے ہو بھٹائی کا یہ عالم خود گمراہ ہو لوگوں کو بھی قبول حق سے روکتے ہم چکھائیں گے ضرور چکھائیں گے یہ لام عرف تاکید ہے اور فاج ہے یہ تفریح ماقبل کی جو باتیں پیچھے گزری ہیں کبھی کہتے ہیں ہمارے کانوں میں پردہ ہے کبھی کہتے ہیں دلوں میں پردہ کبھی کہتے ہمارے آپ کے درمیان ایک حجاج ہے کبھی کہتے ہیں جو کرنا ہے کر لو اور کبھی اپنے جوانوں کو بچوں کو عورتوں کو قرآن سننے سے روکتے شور مچاؤ اس سب پر یہ جواب یعنی ماقبل کی فرح ہے نام رف تاکید فلا نظی اکافر پسند ضرور چکھائیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا, کیا چکھائیں گے آزاد آزاد اور ضرور ہم ان کو جزا دیں گے اسو اللہ بھی ان کے بدترین اعمال کی اسو اللہ بھی وہ بدترین انتہائی بدترین کام کان یا جو وہ کرتے تھے اس کا بدلہ دیں گے یہ دو باتیں ہیں ایک عذاب شدید چکھائیں گے اور دوسرا جو ان کے ہیں ان کا بدلہ دیں گے بات فرواتے ہیں جو پہلا جملہ عذاب شدید چکھائیں گے اس کا تعلق دنیا سے اور اللہ نے چکھایا جنگ بدر کی ان کی حضیمت شکست انہیں میں لید لیٹ جن کے ایک بھاگ لوگوں پر قائم ساری ختم ہو گئی خاک آلود ہو گئی اس ضلعت کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے ستر قتل ستر قیدی بنے جن کا ان کو سیا دینا پڑا زخمی تو سبھی ہوئے تھے ان کو چوداہنٹ کا زر تھا اپنی طاقت پر غرور تھا اور وسائل کا تناسب بھی کوئی نہیں تھا تعداد بھی بہت زیادہ ہے مسلمان تعداد میں کم اسلحے میں کم تیاری میں کم وہ تم ازل نسر بدر وانتم عزل یاد کرو اللہ نے تمہیں بدر کے میدان میں نصرت دی جبکہ تم ازلّہ تھے ذلیل تھے قلیل تھے تعداد کے قلیل تھے اسلحے کے قلیل تھے باعتوار تیاری کے کچھ نہیں تمہارے پاس تھا اللہ نے فتح دی اور یہ چیز ان کے لیے ذلت کا باعث بن گئی یہ حزیمت اور شکست جس کو ہضم نہ کر سکے تو عذاب شدید دنیا میں اشارہ جنگ بدر کی طرف ہے بن یہاس کی تصویر ہے اور دوسرا جملہ ہم ان کو بدلہ دیں گے اس بدترین عمل کا جو وہ کرتے تھے سارے عمل جن کے بدترین تھے چوڑیاں ڈاکے جنا شرک اور بدر تھے رقص و سرود کی مجلسیں شراب نوشی سب کا بدلہ ان کو دیں گے یہ قیامت کے دن تو پہلا آزاد جو ہے دنیا میں جنگ بدرک میں شکست کا دوسرا آزاد قیامت کے دن بدترین آزاد جہنم کا آزاد ظال اللہ نار. یہی اے بدلا یہی بدلہ ہے اللہ کے دشمنوں کا ظالک جزاؤ آغا اللہ نار. یہ زال کا ہے اور جزاؤ کی ترکیب اضافی مذاف اور مزافل ہے مذاف الزافل مل کر اس خبر میں بھی معرفہ کی خصلت آ گئی خبر بھی معرفت بن گئی حالانکہ خبر نہ نکیل ہوتی لیکن جب جزا جو معرفہ ہوتا ہی ہے ساتھ خبر بھی معرفہ ہو تو کلام میں حسر کا معنی پیدا ہوتا ہے کہ یہی بدلہ ہے اللہ کے دشمنوں کا جہنم کی صورت میں اللہ کے عذاب کی صورت میں بڑی شدید بدلا کہ انار آگ جہنم کی آگ کس کی شدت کا کوئی تصور نہیں کر سکتا اتنی گرم آگ اس کی اس طاقت نار وار بیا فقال کہ جہنم نے خود اللہ کے دربار میں شکوا کیا نارولا رب اپنے رب کی جناب میں شکوا کیا کیا اکیلا برادری بات ہے کہ میری آگ مجھے کھا رہی ہے اتنی شدید اتنی اس میں شدت ہے حرارت ہے کہ میری آگ مجھے کھا رہی فجا حسین اللہ نے آگ کو دو سانسیں دے دی جہنم کو ایک سانس باہر کو نکالتی ہے اور دوسرے اندر کو کھینچتی ہے جب باہر کو نکالتی ہے دنیا میں شدید گرمی ہوتی اور جب اندر کو کھینچ دی ہے تو دنیا میں شدید سردی ہوتی باقی اس نظام کی حقیقت کو اللہ جانتا ہے یہ عذاب شدید آخرت کا بولے کا جزا اللہ یہی جی بدلہ ہے اللہ کے دشمنوں کا النار آگ نار کمہار ہے من تم میں من نار جہنم تمہاری آگ دنیا کی آگ جہنم کی آگ اس سے ستر گنا زیادہ گرم ہے کتنا زاب شدید ہے کتنا ہولناک عذاب ہے جن کفار کو جھیلنا پڑے گا لہوم بھی رہا دار الخ ان کے لیے اس جہنم میں دارالخلد ہے ہمیشہ رہنے کا گھر سمجھو ان کا گھر بن چکا ہمیشہ اس میں رہیں گے اور اللہ کے عذاب میں نہ کوئی ناغا ہوگا نہ کوئی تعتل ہوگا نہ ایک لمحے کا وقفہ ہوگا ناغا جو دور کی بات اس میں کمی نہیں آئے گی وہ عذاب بڑھتا جائے گا شدت بڑھتی جائے گی بھلے یاد جزام بے ماکان یہ بدلہ ہے کس چیز کا جو تھے وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے جزام بے مکان بھی آیات نا یہ بدلہ کس چیز کا جو تھے وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے جوہود ایسے انکار کو بولتے ہیں جسے بندہ جانتا ہو کہ یہ حق ہے جان بوجھ کر ضد بازی میں انکار کرنا گوا یہ لوگ جانتے تھے اللہ کا رسول حق ہے وہی حق ہے قرآن ددیز حق ہے سمجھتے تھے یہ حق ہے اعتراف کرتے تھے دل سے مگر انکار کرتے جان بوجھ کے انکار کرتے ہماری سرداریاں قائم رہیں ہیں قائم رہیں ہمیں جھکنا نہ پڑے تو جان بوجھ کے انکار کرتے یہ اس کا بدلہ ہے بدترین عذاب ان کو ملے گا اللہ کے دشمنوں کو دشمن کون ہے کفار مشرقین اور وہ لوگ بھی اللہ کے دشمن ہیں جو اسلام تو قبول کر لیتے ہیں مگر شرک و بدت میں ملوث ہیں شرک میں گرفتار ہیں بدرت میں گرفتار ہیں شرک ہو یا بدرت ہو دونوں اللہ سے عداوت ہیں اللہ سے مہاذرائی ہیں اللہ کا مقابلہ کرنے کے متعدد ہیں لوگ جنہوں نے کفر کیا یہ بات وہ جہنم میں کہیں گے جہنم میں داخل ہو جائیں گے پھر کریں گے کالا سیرہ ماضی ہے اس کا ترجمہ ہونا چاہیے کہ کہا ان لوگوں نے اور یہ ترجمہ مستقبل کا ماضی بمانا مستقبل بعض اوقات مستقبل کا مقام ہوتا ہے اور سیخا ماضی کا لاتے ہیں تحقوں کے وقوع کے یہ بات یقینی ہے آپ یہ کہیں کل میں فلاں کام کروں گا مستقبل کا سیکھا ہو سکتا ہے نہ کر پائیں اور آپ کہیں کل میں نے فلاں کام کر دیا یہ یقینی خبر ہے کر دیا تو ماضی میں تعبیر اس خبر کے یقینی واقع ہونے کی علامت ہے مستقبل کا سیغا مشکوک ہے پتہ نہیں ہو نہ ہو اللہ کی ہر خبر سچی ماضی کی ہو یا مستقبل کی ہو مگر یہاں ماضی کا سیگا استعمال کر کے اللہ تعالی نے اس خبر کے یقینی اور موقد ہونے کو بیان کیا ہے کہیں گے یہ بات قیامت کے دن لیکن اتنی یقینی بات ہے کوئی انہوں نے کہہ دیا جیسے افلاح تک فلاح پہ آ گیا وہ شخص جو پاک صاف ہوا فلاح تو قیامت کے دن پائے گا مگر ماضی کا سیرا تحقوں وقوع کے لیے یہ فلاح یقینی ہے اتنی یقینی کہ مستقبل کے بعد ہم وہ سیرہ ماضی بیان کر رہے ہیں اس قبل یقین ہے یہاں بھی یہ خبر یقینی ہے اور کہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ربنا اے ہمارے رب من الجن ہمیں دکھا دے ان دونوں کو جنہوں نے گمراہ کیا ہمیں کون دونوں من الجن والانس جن اور انسان جنوں میں سے اور انسانوں میں سے یہ دونوں مخلوقات ان میں سے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہمیں دکھا دے وہ ذرا ہم ان کو دیکھیں وہ ہمیں دے دے ہم ان کے ساتھ پھر اپنا سلوک کریں ہمیں دنیا میں گمراہ کیا یہ اسی خبر کی آگے تکمیل ہے پیچھے خبر کیا مقیہ ہے معلوم ہم نے ان پر دوست مقرر کر دی گندے دوست ان جیسے ان کو گمراہ کرتے ہیں برے کاموں کی تعریفیں کرتے اور ان کو ابھار تھے اچھال تھے اب جہنم میں داخل ہو چکے وہ بھی اور وہ بھی وہ گندے درست بھی اور یہ بھی اب یہ جہنم ہی کہیں گے کہ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا ہمیں دکھا تو صحیح وہ کہاں ہے ہمارے پاس بھیج دو انہیں ہم کیا کریں گے ہم ان کو رکھیں گے اپنے قدموں کے نیچے نس لیں گے روندیں گے یہ خون امن السفلی تاکہ وہ انتہائی پست لوگوں میں سے ہو جائیں نچلے لوگوں میں سے ہو جائیں اور ہمیں کچھ انتقام کی آگ جھنڈی ہو یعنی ان کو نظر نہیں آئیں گے کہ وہ کہاں کیونکہ جہنم کے طبقات اور درجات ہیں کوئی طبقہ اوپر کو نیچے کو اور نیچے اور نیچے اندر مناسب ہی نہ مناسب جہنمے سب سے نیچے ہوں گے تو مانا جس طبقے میں یہ لوگ ہیں اس طبقے میں ان کو گمراہ کرنے والے نہیں ہوں گے وہ نیچے ہوں گے ان کا دورہ جرم ہے ایک وہ گمراہ تھے دوسرا اوروں کو گمراہ کر گئے جس طبقے میں یہ جہنمی ہیں جن پر ان کو مسلط کیا گیا تھا وہاں ان کو نظر نہیں آ رہے تو اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کارین اللہ یا اللہ نے دکھا دے یہ دونوں مخلوق انسان اور جن جنہوں جن نے ہمیں گمراہ کیا ہم انہیں قدموں سے لے کر رون دیں گے مسلیں گے ان کی تجلیل کریں گے تاکہ اور یہ نچلے اور پشٹ ہو جائیں تو گویا گمراہ کرنے والوں پر وہ بال زیادہ سخت شدید نچلے درجے میں ہوں گے اور یہ لوگ کہیں کہ ہمیں دکھا انہیں ہمارے حوالے کر اپنے بدلے ہم لیں یہ جی ہمیں گمراہ کرتے تھے انہیں اپنے قدموں تک رون دیں تاکہ اور ان کی تجلیل ہو اور کشتی میں چلے جائیں یہ ہے اور کے دن ان کا اعتراف کہ دنیا میں کیا کرنا چاہیے تھا ان برے دوستوں کی صحبت یا صالحین کی صحبت جو آپ کو نیکی کی طرف مائل کریں اچھی نصیحتیں کریں نبی اسلام کی حدیث ہے المر والین خلیل ہی فل یم براحدوں کو ہر دوست اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے ہر بندہ دیکھے کہ اس کی دوستی کس سے ہے اچھے دوست کی مثال آپ نے اطار سے دی کہ خوشبو لے کر گھومتا یہ خوشبو کی دکان اس کی آپ اس سے ملنے جاتے ہیں ساتھ بیٹھتے ہیں خوشبو خرید لیں وہ بھی اچھی چیز ہے نہ خریدیں جب تک بیٹھے ہیں اس کی خوشبو آپ تک پہنچتی رہے گی اور برے دوست کی مثال اس لوہار کی جو بھٹی پر بیٹھا آگ جلا کر چنگاریاں اڑ رہی ہیں آپ اس کے بھی ملنے جائیں تو بدبو بھی پیدا ہو رہی ہے کافل اٹھ رہا ہے اور دوسرا وہ چنگاریاں اڑ کر آپ کے جسم کو لباس کو جلا بھی رہی ہیں انسان خود آنکھوں سے کہ اس کی دوستی کس سے ہے قیامت کے دن ساری دوستی ختم ہو جائیں گی سوائے متقین کی دوستی کے یہ جی رفاقتیں رہیں گی صحبتیں رہیں گی یہ جی ساتھ رہے گا تو یہ اچھی دوست کتنی نفع بخش ہے اور بری دوستی کتنا نقصان دہ ہے اب جہنم میں وہ ان کو تلاش کر رہے ہیں ہمیں مل جائیں تو اپنے قدموں تک ان کو رنگ دیں اور نس جب دکھائی نہیں دیں گے تو اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ یاد ہمیں دکھا انہیں ہمارے حوالے کر تاکہ ان کی تجلیل کر سکیں <تصفح> تو آئیے دنیا کی زندگی یہ غور و فکر کا مقام ہے انسان اچھا سوچے اور وہ امور اختیار کرے جو آخرت میں نفع دینے والے نہ کہ آخرت کا گھاٹا تو خود بھی گھاٹے میں ہے اور اپنے گمراہ کرنے والوں کو تلاش کرتے پھر کہ ان کو ہم رونتے رہیں مسلتے رہیں ان کی تجلیل کرتے رہیں نفع ان کو کوئی نہیں ہو ہوگا ان باتوں سے کوئی اللہ کے عذاب میں تخلیف نہیں ہوگی پیچھے آپ نے پڑا معافی مانگیں گے معافی قبول نہیں کی جائے گی صبر سے بیٹھیں گے کہ شاید ہمیں چھٹکارا مل جائے پھر بھی نہیں اب صبر کرو یا نہ کرو معافی مانگو یا نہ مانگو اس قسم کی دہائیاں دو کہ ہمیں جو گمراہ کر گئے وہ ہمیں دکھا تاکہ اپنی حجت پیش کرے ہم کہ یہ ہمیں گمراہ کرنے والے ہیں اب کوئی فائدہ نہیں خا واپشن بے شک وہ لوگ کالو کہا جنہوں نے رب و اللہ, اللہ ہی ہمارا رب ہے یا ربون اللہ کی تعبیر بڑی عمدہ بڑا اس علم کا خزانہ ہے معرفت کا خزانہ ہے رحم اللہ مفت خبر حالانکہ <صفح> خبر نہ کیا نہ ہوتی یا, مب... یا خبر معرف ہے ابھی آپ کو بتا چکے جب مفت معرفا ہوتا ہے خبر بھی معرفا ہو تو کلام میں حصر پیدا ہوتا ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہی ہمارا رب ہے صرف اللہ ہمارا رب اور کوئی نہیں صرف اللہ کو رب ماننا بس یہ عظیم نقطۂ توحید ہے صرف اللہ ہی ہمارا رب ہے جیسے حدیث میں دعائیں آتی ہیں رضی تو بلّہ رب بن میں راضی ہوں اللہ تعالیٰ کو رب مان کر اللہ میرا رب ہے اللہ کو رب مانتا ہوں اور اس پر راضی ہوں راضی ہونے کا میں اب اس سے آگے نہیں بڑھوں گا کوئی اور رب کوئی اور مشکل کشا کوئی اور دستگیری کرنے والا کوئی اور داتا کوئی اور نہیں. صرف اللہ ہی ہمارا رب اور کوئی نہیں اس عقیدے پر قائم ہو جائے زندگی بھر کے لیے واہب ربا کا حتیات یقین موت آنے تک اس کی ربوبیت کو مانتا رہے وہی میرا ربض ہے یہ تعلق ربوبیت قائم کر لے موت آنے تک اللہ ہی ہمارا رب ہے اور کوئی رب نہیں اور صبح مستقام پھر سے عقیدے کی بنیاد پر سیدھے ہو جائے استقامت اختیار کر لے استقامت کے دو بنے ایک ہے سیدھا بنا اقا... اقامل عد لکڑی سیدھی کر دی تیر کی لکڑی آپ تیر بنوانے جائیں لکڑی اگر تیڑھی ہو تو تیر نشانے پر نہیں پہنچتا جب تک سیدھی نہ ہو تیر بن گئے لکڑی آپ نے چیک کی واقعی وہ سیدھی نکلی تو اقامل عود اس نے لکڑی بالکل سیدھی بنائی اسی سے استقامت ہے بالکل سیدھے ہو جائیں تیر کی طرح نمازیں سیدھی ہوں روزے سیدھے ہوں عمریں سیدھے ہوں حج سیدھے ہوں زندگی کے معاملات سیدھے ہوں شادی بیاہ کے معاملات سیدھے ہوں غمی خوشی سیدھی ہو تجارت سیدھی ہو پوری طرح سیدھے ہوئے ہیں اور سیدھے ہونے کا طریقہ یہ ہے ہر عمل پر اللہ کے نبی کی سنت کی چھاپ لگ جائے یہ جی سب مسلقام ہے اور استقامت کا دوسرا مانا جم جانا بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو اپنا رب مان لیا اور پھر اس پر جم گئے ڈٹ گئے اور کوئی رب نہیں ہے اللہ ہی رب ہے یہ لوگ کامیاب ہیں آگے ان کے اعزازات کا ذکر ہے تو تنس دل علی ملائق ان پر اتریں گے فرشتے فرشتے ان پر اتریں گے خوشخبری ان کے لیے کن کے لیے جنہوں نے صرف اللہ ہی کو اپنا رب مانا اور ایسا مانا اس پر ڈٹ گئے جم گئے اس بنیاد پر سیدھے ہو گئے بالکل تادم حیات تھا یہ جو کامیاب ہیں دیکھے قبر میں جو پہلا سوال یہی ہے مر ربو کا تیرا رب کون ہے کا جواب کون دے گا سوال تو ظاہر آسان ہے لیکن آسان نہیں ہے اس کے صحیح جواب کے پیچھے آپ کی پوری زندگی کی مکمل تاریخ ہے ہاں دنیا میں کس کو رب مانا یہ جو آئے ہے رب اللہ ہمارا رب صرف اللہ ہے بہت کم لوگ ہیں اس عقیدے کے حامل کس کو رب مانا دنیا میں اس کا جواب کون دے گا یہ لوگ ان رب اللہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا ہمارا رب صرف ایک اللہ ہے اور کوئی نہیں جو لوگ یہ کہتے رہے کہ فلاں مشکل کشا فلاں حاجت روا فلاں داتا فلاں اولاد دینے والا فلاں شفا دینے والا ان کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں ان کے تو بہت سے رنگ یہ ہیں یہ درگاہیں اور یہ آستھان ہے صبح کسی کو سلام شام کسی کو سلام کس کا نام لیں وہ اس کا جواب وہی بندہ دے گا پوری کامیابی کے ساتھ جنہوں نے اس اللہ کے فرمان کے مطابق ان لبی نقال رب یہ کہہ دیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے اور کوئی نہیں نہ کوئی مشکل خوشحال ہے نہ کوئی حاجت روا ہے نہ کوئی دستگیری کرنے والا ہے نہ کوئی داخا نہ کوئی گنج بخش صرف ایک اللہ ہی ہمارا رب ہے یہ قبر میں سوال ہوگا اس کے صحیح جواب کے پیچھے پوری زندگی ہے آپ کی زندگی کا عقیدہ عمل منحس؟ ایسے لوگوں کو فرشتے اتریں گے موت کے وقت ان کو بشارتے دیں گے فرشتوں کو دیکھیں گے وہ زندگی میں فرشتوں کو کوئی نہیں دیکھ سکتا اللہ کسی کو دکھانا جائے کسی روپ میں اللہ دکھا دے سوائے کے لیکن عام لوگ بھی اب جب کہ ان کی موت کا وقت آگیا گیا فرشتوں کو دیکھیں گے جن لوگوں نے اللہ کو رب مان لیا اور اس پر استقامت اختیار کر لی تب ان صلی ان پر فرشتے اتریں گے اللہ تخافو ولا ہوں نہ تم کو خوف کرو نہ کوئی غم کرو نہ کوئی خوف نہ کوئی غم خوف کا تعلق ہوتا ہے مستقبل سے اندیشے ہوں آگے چل کر کیا بنے قبر کے گڑے میں اتار دیا جاؤں گا کیا ہوگا کیا بنے گا پھر کل قیامت قائم ہونے والی قیامت کے کی دن کیا میرے ساتھ سلوک ہوگا یہ مستقبل کے خوف ہیں اندیشے ہیں اور فرشتے ہر خوف کی نفی کریں اللہ تو خواب کوئی خوف کی ضرورت نہیں بلاتا ہے اور غم بھی نہ کرو غم کا تعلق ماضی سے ہوتا ہے مادی کے واقعات مادی کے قصے طرح طرح کے حموم و غموم دل ان میں گرفتار ہوتا ہے وہ غم اور اس کے آثار دل میں باقی ہوتے ہیں مگر فرشتے کہیں گے اور سارے غم بھی ختم بہت سی مشکلات جھیلیں سب نے برداشت کیے وہ دنیا تک رہ گئے تھے اب سفر آخر ہے وہ سارے غم ختم ہے یعنی ماضی بھی محفوظ مستقبل بھی محفوظ ماضی میں تکلیف ہیں لوگ پریشان کرتے تنگ کرتے پتھر مارتے توحید قبول کرنے کی خاطر لوگ طرح طرح سے ستا وہ سارے کام ختم ہو چکے بشارتے صاحب آپ شروع جنت اللہ کندو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کو پا کر جس کا تم وعدہ کیے جاتے تھے اللہ کے واضح وعدے, وعدے پورے ہو رہے ہیں اس جنت کو حاصل کر کے خوش ہو جاتے جانے کے یہ لوگ اللہ کو رب ماننے والے اور صرف اللہ ہی کو رب ماننے والے اس پر استقامت اختیار کرنے والے یہ ساری خوشخبریاں ان کو فرشتے دیں گے محبت کا اظہار کریں گے گنت بشارتیں دیں گے اور ساتھ ساتھ نخن اولیا کم سلحتی دنیا میں فی ہم ہی تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں دنیا میں ہم نے اس دوستی کا حق نبھایا دنیا میں ہمیں تو تم دیکھ نہیں سکتے تھے نظر نہیں آتے تھے مگر ہم تمہارے لیے دعائیں کرتے تھے وہ فرشتے جو حامرین عرش اور جو عرش کے ارد کرتے ان کا وظیفہ کیا ہے وہ اہل ایمان کے لیے دعائیں کرتے ہیں بخشش کی رحمت کی دعائیں کرتے ہیں نبیر اسلام کے حزیث کوئی بندہ اپنے بھائی کے لیے پیٹ پیچھے دعا کرتا ہے بھائی موجود نہیں کسی اور شہر میں کسی اور ملک میں اور وہ یہاں بیٹھ کے دعا کرتا ہے فرشتے کہتے ہیں کہ آمین ولاکل مصر اللہ تمہیں بھی ایسا ہی عطا ہوا حدیث میں تو بندہ اگر نماز پڑھ کے وہی بیٹھا بیٹھا ذکر روزگار کرتا رہے جب تک اس کا وزو قائم ہے ذکر روزگار کر رہا ہے اس وقت تک فرشتے اس کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے یہ دنیا کی دوستی تم دیکھ نہیں پاتے تھے پھر فرشتوں نے میدان جہاد میں مدد لی کی جنگ بدر میں کیا ہوا جنگ وحد میں کیا ہوا اللہ نے ملائکہ بھیجے تمہاری مدد کے لیے کفار کا کلا کما کرنے کے لیے یہ فرشتوں کی دوستی حزیض میں تو جو بندہ کچھ بندے جو ہیں ان میں جو مساجد استاد بندے مسجدوں کے قلعے بن جاتے ہیں میکے بن جاتے ہیں انہیں ایک ہی مقام پر نظر آتے ہیں جب دیکھو اس مقام پر بیٹھے نفل پڑھ رہے ہیں قرآن پڑ رہے ہیں ذکر و روزگار کر رہے ہیں لگتا ہے کہ اس جگہ گاڑ دیے گئے ہیں یہ میکوں کی طرح قلعوں کی طرح فرشتے ہوئے اپنا دوست بنا لیتے ہیں جب وہ آتے ہیں اس مقام پر فرشتے پہلے سے موجود ہوتے ہیں الہار محبت دوار دوار دوار کبھی غائب ہو تو فرشتے اس کو تلاش کرتے ہیں پتا چلا بیمار ہے گھر پہنچ جاتے ہیں اس کی عیادت کرتے ہیں اس کے لیے شفا کی دعائیں کرتے ہیں یا پتا چلا کہ کسی اور شہر میں چلا گیا ہے کاروباری سلسلے میں فرشتے وہاں پہنچ جاتے ہیں اور اس کے کاروبار میں اس کی مدد کرتے ہیں ملائکا کی دوستی اولیا اولیاؤکم ہم تمہارے دوست ہیں فی الحال دنیا،, دنیا کی زندگی میں فی الآخر اور آخرت میں بھی قیامت کے دن میں تمہارے دوست ہوں گے کفار یہ منافق اور فاصل کا فاضل لوگ دشمن ہوں گے انزل مستق متقی دوست ہوں گے آپ ساری دوستیاں ختم ہو صرف اہل تقوی کی دوستی باقی اس پر مسترد فرشتوں کی دوستی بعد میں دوست ہیں اور قیامت گدن تمہارے دوست ہوں گے قیامت کی دوستی میں ایک مظہر شفاعت ہے فرشتوں کی شفاعت حق شفاعت ادا کر دیں گے پہلے توحید کا حق ہے والم فی ہاں ماتم والم فی ہاں ماتو تمہارے لیے اس جنت میں وہ سب کچھ ہوگا جو تمہارے نفس چاہتے ہیں والم فی تمہارے لیے اس جنت میں کیا ہوگا ماتش صحیح انف ہر وہ چیز ہوگی جو تمہارے دل چاہتے ہیں جو چاہو گے ملے گا موجود ہوگا جس طرح چاہو گے تخت میں لیٹے ہوئے اور سامنے جناب درخت ہیں میموں سے بھرے ہوئے کوئی میلا کھانے کو دل چاہا وہ خود آپ کے سامنے آ جائے گا اٹھ کر جانے کی درخت میں چڑھنے کی کاٹنے کی چھیلنے کی ضرورت نہیں وہ تیار ہو کے آپ کے سامنے آ جائے گا وہ تیار ہی تیار ہے منہ میں دھڑا نے انگور جی چاہ کے مجھے تو کیلا کھانا چاہیے جو کیلا ہے وہ انگور ہی کیلا بن جائے گا وہ انگور ہی آم بن جائے گا آپ کی خواہش پر کوئی خواہش رد نہیں ہوگی والی ہاں مات تمہارے لیے اس میں کیا ہوگا جو تم طلب کرو جو تم مانگو عطا ہوگا جو مانگو عطا ہوگا حضا کے نبیر اسلام کی حدیث صحیح بخاری میں کہ جنت میں ایک بندے کی خواہش ہوگی میں کھیتی باڑی کروں باغ باغرانی کروں اللہ تعالیٰ فرمائے گا تجھے سب کچھ مل نہیں کیا بڑھ کر تمہیں ڈھیر لگے میں کھاؤ پیو کبھی ختم نہیں ہوگا تم یہاں باغبانی کرنا چاہتے کھیتی باڑی کرنا چاہتے یا اللہ بہتری چاہتے چلو کر لو جنت کی زمین ہے اور تمہارے یہ بیج کاسٹ کرو وہ بیج ڈالے گا اور ڈالزرے اٹھنے سے پہلے وہ بیج تیار ہو کے پکا پکایا درخت کھلوں سے بھرا وہ اوپر کو اٹھ جائے گا تم انتظار کی ضرورت نہیں اتنی تیزی سے بنے گا درخت ضرورت ہی نہیں انتظار کی پکا پکایا گیا پھلوں سے تیار ززا فضا درخت تیار ہے تمہارے سامنے کہا یہ جنت کی عیش یہ جنت کی خوشیاں کبھی ختم نہیں ہوگی نظلم غفور الرحیم اور یہ مہمانی ہے غفور الرحیم کی طرف سے اس ذات کی طرف سے جو خوب بچنے والا اور خوب رحم کرنے والا اس کی تفریح بعد بھوسرین نے اللہ کے دیدار سے کی ہے جو مہمانی جنت کی خاص مہمانی اللہ کے دیدار کی صورت میں اللہ ہم سب کو عطا فرماتے قیامت کی سب سے بڑی نعمت بلکہ دونوں جہانوں کی سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کا دیدار ہونا خلیز میں آتا جب تک اللہ کا دیدار قائم رہے گا تم جنت کی جی تمام نعمتوں کو بھول جاؤ گے اور جھانک کر نہیں دیکھو گے کسی نعمت کو نرزول غبور الرحیم یہ بھی ایک نعمت آپ کو مہیا ہوگی مہمان نوازی من غفور الرحیم الزاد کی طرح سے جو غفور ہے خوب بکنے والا اور رحیم ہے خوب رحم کرنے والا جنت پوری اس کی مہمانی ہے مہمان نوازی ہے مگر خاص مہمانی جو ہے وہ اللہ تعالی کا نظار گہل جنت کو حاصل ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو عطا فرما دے اور اللہ رب العزت ہمارا شر صدر فرمائے علم نافے کے لیے اور اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے وآخر الضوامن الحمد لله رب العالمين